تم سے پوچھتے ہیں ماہرام میں لڑنی کا حکم تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گنا ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر امان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنی والوں کو نکال دیا اللہ کے نز کا یہ گنا اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دیں سے پھیر دیں اگر بن پڑے اور تم نے جو کوئی اپنی دیں سے پھرے پھر کافر ہے کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنہ میں اور آخرت میں اور وہ دو زخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا